سال کے مکمل ہونے پر زکوات کی ادائیگی فرض ہوتی کیا ہمیں تنخواہ اور بونس کو بھی زکوات میں شامل کر کے ادائیگی کرنی ہوگی اس میں تفصیل یہ ہے مثال کے طور پر آ یکم رمضان کو زکوات نکالتے ہیں کی. اب کیا ہوا انتیس یا تیس شابان انتیس یا تیس شابان کے بعد جب یکم رمضان آ تو آپ پر زکوات واجب ہوگی جو حضرات ہمیشہ زکوات نکالتے ہیں کسی کو پہلی مرتبہ زکات واجب ہوئی تو وہ تو اس کا وہ تاریخ لگائیں کہ جب دن وہ اس مال کا مالک ہوا اور سال گزرا یہ تو عام بات کر رہا ہوں جو ہمیشہ زکات دیتے ان کے لیے تو ہمارے علماء نے لکھا فتوا اسی پر ہے کہ جیسے آپ پانچ لاکھ کی زکات نکالتے ہیں یہ کم رمضان، ان انتیس شابان کو پانچ لاکھ روپے کہیں آپ کو مل گئے رمضان شروع ہونے سے پہلے اس پر بھی زکات نکلے گی گزشتہ سال یہ نہیں یہ تو سب آج ملے اس کی زکات تو آئندہ سال ہونی چاہیے ایسا نہیں ہوگا بلکہ آج ملی ملنے کی صورت بتا گا. مثال کے طور پر آپ کا مکان بکنے کے اوپر لگا ہوا بھائی یہ مکان کو خریدا فرض کیجئے کہ انتیس شابان کو مکان کا خریدار آ جاتا دوسرا مکان بھی نہیں سامنے کے آپ خرید اور آپ پر زکات موجود ہے اب جیسی اس نے آپ کو پیمنٹ کی انتی شابان کو اگرچہ اس پہ زکات سال نہیں گزرا لیکن اس پر بھی زکات نکالنی ہوگی سمجھ گیا اس پر سال بھر نہیں ورنہ کیا ہوگا کہ دکاندار تو پھر ایک چارٹ بنا کر رکھے اچھا آج جو مال ہے اس کی زکات کب بنے گی تو ایک آپ کو کہ الگ رکھنا پڑے گا کہ بھائی اب اس کی زکات کب ہے یہ روزانہ پھر زکات نکالا آج اس کی زکات آج اس کی زکات بازی ہوئی ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا ایک آپ نے ایک مسائل کا ایک پھانٹا کھول دیا لہذا جب بھی زکوت بازی ہوئی آپ پر تاریخ میں اس وقت جتنا مالو سب پر زکوات نکالنی ہوگی